میری مرنکال کے گرگو میری مرنکال کے گر جو میری کال کی گے گو میری گے میری سرکار میری ہو گیا گداؤں خدا میں مبارک آ گئے, گئے خدا داؤں میں گبارہ لا گئے دل خوشی سے جھوٹ اٹھاؤ میں گبارہ آ گئے سرکار کی گئے دل خوشی سے جھوٹے مبارک آ گئے سرکار کے ریسو میں سرکار کی گیسو میری سرکار کے گیسو میری سرکار سرکار مجھے دلی لوگ پر پاپی امدار پر پاپیوں پا پا بنکار پر, پر, پر, پر ہے کرم سرکار کن کنویں گبارہ آ گئے ہے کرم سرکار मुबारक आ गए گئے के کے گیسو میری سرکار کی گیسو میری سرکار کے گیسو میری سرکار کے گیسو میری سرکار کے گیسو و و جگانے کے لیے مر حبا سدمل ہبا مر مبارک آ گئے ہما سدمل ہبا موے مبارک آ گئے سنکار کے گئے سو میں دو جانچ میں کامیاں جو کرے تازی دل سے دو جانچ میں کامیاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہاں ہو گیا گیا بارہ آ گئے سرکار کے گئے سو میں سرکار کے گئے سو میں سرکار کے گئے دو ملی ملی اپنے بانگ لو دونوں جم چنی اپنے سے مانگ لو دونوں جم چ رحمتوں, رحمتوں کا در کھلا نا وے ابار آ, آ گئے ہاں رحمتوں کا دل کلاؤ نام ابار آ گئے سرکار کے ویسو میں سرکار بار مبارک آ گئے سرکار کے سرکار کی گیسو میری سرکار کی گیسو میری سرکار کی گیسو میری سرکار کی گیسو نزل رو قبر میں اور حشر کے میدان میں کمر میں کام بن گیا تارکار بن گیا تار کان اے مبارک آ گئے ہاں بن گیا اتار کان اے مبارک آ گئے سرکار کے گئے سو میرے سرکار کے گئے سو میرے سرکار गेसों मेरे सरकार करेंगेगे से मेरे सरकार करेंगेगे से मेरे